برانا مختار موردن کو حضرت العلامہ طالب بن علی و مختلف موضوع پارا زمنگ دکان پتہ سعید اشاری تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک دس ایک سو چوبیس انیس سو سورت کا نام ہے سورت کست سورت کا نام ہے سورت کست سفید پیان کبوت لکھا ہوا ہے کیونکہ سورت ان کبوت شروع ہو رہی ہے ہم نے سورت کست پڑھنی ہے جو اوپر والی چار سطریں ہیں بیسواں پا رہا ہے اور آیت نمبر ہے اٹھاسی سورت ختم ہو رہی ہے اس کی آخری دو ایسے پڑھیے بلا تالا ہے اور مت پکار لا تدو مت پکار ملا اللہ, اللہ کے ساتھ اللہ ہن آخر کسی اور معبود کو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکار میرے ساتھ کسی اور کی پکار مت کر کیوں لا اللہ اللہ ہوں اس لیے کہ میرے سوا اس کائنات میں الہ کوئی نہیں کیوں میرے اللہ فرمایا کلو شی ہال کل و ش کل ہر چیز تباہ ہونے والی ہے اللہ وجہ مگر تیرے رب کی ذات لہول حکم اسی کے لیے ہے حکومت وہی لے ترجن اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں چونکہ سب پر موت آنی ہے موت سے مستثنا کوئی بھی نہیں ہے موت سے بھاگنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک پر موت آئے گی اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتا ہے لدو لئو تے ببلو لل خرابی اور بچے جننے والی عورتوں بچے جڑو مرن جوگے لدو لئ ببلو للخرابی اور بچے جننے والی عورتوں بچے جڑو مرن جوگے ببلو لل خرابی اور مکان بنانے والے لوگوں مکان بڑھاؤ ڈین جوگے مکان بڑھاؤ جنہوں نے آج بننا ہے کل انہوں نے گرنا بھی تو ہے جنہوں نے آج پیدا ہونا ہے کل انہوں نے مرنا بھی تو ہے اللہ یا سات ان کسرل محلہ الا یا سات انل کسرل اونچی اونچی بلڈوں میں اونچی اونچی منزلوں میں اونچے اونچے مکانوں میں رہنے والے آدمی اگر تٹھارہ منزل اونچا مکان بنا کے آسمان کو ہاتھ لگا لے ساکن السریل ملا ست فن ون کریبن فطورابی اگر تو منزل اوپر لے کے بادلوں کو بھی ہاتھ لگا کے آ آنا تو پھر تھلے ہی نا ستد فنون کریبن فطرابی ان قریب کریب تفن کیا جائے گا کس میں مٹی میں الما تو کاسن و کل نا سے شارف ہوں الما تو بابن و کل نا سے داخل ہو ماؤ کے ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے موت ایک ایسا پیانا ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے اور پاک محمد اتھے نہ ریاتے تو کس امڑیدہ جایا آ, آ, آ, آ. پاک محمد اتھے نہ رہے آتے تو کس امڑیدہ جایا تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے نبی پاک بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے موت قتل فیصلہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں اختلاف کیا جن لوگوں نے اللہ کے اللہ کی قططوں کا انکار کیا جن لوگوں نے نبوت کا انکار کیا جن لوگوں نے رسالت کا انکار کیا جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جن لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا جن لوگوں نے جنات کا انکار کیا جن لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کیا جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا وہ لوگ بھی موت کا انکار نہ کر سکے موت کا انکار وہ نہ کر سکے ما ماتون کمل الموت جہاں بھی رہو گے موت آن پہنچے گی ولو تم تم فی برو جم کیوں نہ گچ محل بناؤ اس کے دروازے بند کر دو موت وہاں بھی پہنچے گی کہتے ہیں نا کسی رئیس نے سن لیا تھا جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے اس کتا اپنے محلے بن لیا لیا موت کا فرشتہ نہیں آئے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے تو میں نے کتا باندھتا ہوں فرشتہ نہیں آیا کوئی نیک آدمی آیا اس نے کہا کتا کیوں باندھ رکھا ہے اس نے کہا یار کتا اس لیے باندھ رکھا ہے کہ تم مولویوں سے سنا ہے بھائی جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے میں نے اپنے کمرے میں کتا باندھ لیا ہے کہ یہاں موت کا فرشتہ نہیں آئے گا اس نیک بندے بندے کہا جیڑا فرشتہ کتے کی روح قبض کرنا آئے گا اور تیری بھی نال قبض کر کے موت قتل فیصلہ ہے مجھے پکارو مجھ پر کبھی موت نہیں آنی اور جس پر موت آ جائے اس کے آواز خمسہ ختم ہو جاتی ہیں جس پر موت آ جائے وہ پکڑ نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ کھا نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ چل نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ سونگ نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ نہیں سکتا طاقت واپس آدی ہے پکڑ نہیں سکتا سنتا ہے سن لیتا ہے چکھ نہیں سکتا سنتا ہے آواز خمسہ ختم جس پر موت آئے اس کو اپنے قریب کا پتا اس کو اپنے ارد گرد کا پتا اس کو اپنے جسم کا پتہ پڑھیے میں قرآن سے حوالہ پیش کروں گا اس کو اپنے جسم کا پتہ ار کس کے ماحول کا پتہ دنیا جہان کا پتہ جس پر موت آ جائے اس کو دنیا جہان کا اپنے جسم کا ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا تیرا پتہ کس طرح ہوگا تو اس کو کیوں پکارتا ہے پکار اس کو جس پر موت ہو ایک جگہ تین سو چورانوے صفحہ سفا نمبر تین سو چورانوے سفر نمبر تین سو چورانوے سورت کا نام ہے سورت فاطر آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس بالکل نیچے چلے جائیے جی صفحے کے نیچے سے تیسری سطر ہے جی صفحہ نمبر تین سو چورانوے سورت کا نام ہے فاطر اور آیت نمبر ہے انیس اس کا مینا آپ نے کرنا ہے ذرا تیار ہو جائیے وَمَا يَسْتَوِي آما ول بسیر آما میں اندھا بصیر میں نا یستوی اس طوا سے ہے مساوات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کی اردو میں مساوات برابری مساوات کا کیا میں ہے لا یستوی برابر نہیں الما نابینا ولبیر دیکھنے والا و ل اور نہ اندھیرے ولا اندھیرے اور نور برابر اندھا اور دیکھنے والا برابر لزلو نہ سایہ ولہرور اور دھوپ ایک طرف لو دھوپ ایک طرف سایہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں توجہ کیجیے آپ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرے اور روشنی برابر نہیں سایا اور دھوپ برابر نہیں فرمایا وما یست آہیا ولل اموات اسی طرح مردے اور زندے بھی برابر <تصفح> کہاں لے کے جاؤ گے شاید کو جو کہتے ہو وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں آیتیں بھی پوری کرتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں وما یست وما یستو آہیا ولل اموات نہیں برابر زندہ اور مردے ان اللہ یسم و میاں بے شک اللہ سنا دیتا ہے میاں شاہ جس کو اللہ چاہے سنا دے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر قانون سن قدرت تو یہ ہے قدرت تو یہ ہے کہ جس کو چاہوں پتھروں کو سنا دوں لکڑیوں کو سنا دوں کنکریوں کو یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یادیش میں ہے کہ کوئی نہیں نا میں اشارہ کر رہا ہوں لکڑیوں کو سنا دوں لکڑیاں بولنے لگے پتھر تھلام کرنے لگے کنکریاں کلمے پڑھنے لگے یہ میری قدرت ہے یہ میری قدرت ہے جس کو چاہوں سنا دوں لیکن میرے پیغمبر قانون سن وما انتا اور نہیں ہے آپ نہ میرے پیغمبر نہیں ہے آپ بے مس میں سنانے والے مان ان لوگوں کو پھر کبول جاؤ گھروں میں جا کے ترجمے دیکھو جاؤ جس مولوی کا ترجمہ تمہیں نظر آتا ہے وہی دیکھ لو کسی بریلوی کا شیے کا ڈوبندی کا مرزئی کا جس کا بھی مل جائے دیکھو جادو وہ جو سر چر کے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لمائے دوبند کا ترجمہ دیکھو نہیں بریلوی کسی عالم کا ترجمہ ہے ماں نہیں انتا آپ بے مسم سنانے والے من ان لوگوں کو فیل قبور اب کیا اس کی تقریب ہے اتنی ساری رات آتی ہے نا نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے قرآن کہ نہیں سن دے صبح کے ٹائم تو بالویاں کہنا وکچو دے اس کا ہمارے پاس کیا جواب شہادرت شاہ کو قرآن رحمت اللہ علیہ نہ نکلی اے بھی چون قبروں میں پڑے ہوئے کو میرا پیغمبر تو نہیں سنا سکتا یہ قرآن کی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں والے سنتے ہیں بندیالوی ان سے کہتا ہے قرآن کی ایک ایکت پیش کرو پیش کرو قرآن کی ایک آیت جس میں لکھا ہوا ہو کہ مردے سنتے ہیں تمہارے سامنے میں تین ایسے وعدے پیش کر سکتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا قبر والوں کو تو سنا یہ قرآن کی آیت میں کہاں لے اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آئے گی حدیث کی تعبیر کریں گے قرآن کو چھوڑیں گے قرآن نے قانون بیان کر دیا کہ میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے زندہ اور مردہ برابر بھی کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ زندہ ہوں مجھے پکارو جن کو تم پکارتے ہو ان پر موت آ جائے گی اور جس پر موت آ جاتی ہے اس کو ارد گرد کے حالات کا پتا دیکھیے گا نمبر چالیس پہ آ جائیے صفحہ نمبر چالیس ہے سورت کا نام سورت بکرا ہے آیا دو سو انسٹھ ہے جی آیا دو سو انسٹھ چالیسواں سفا میں آیت نمبر انسٹھ ہے آپ جیل میں رکھیں یہ جگہ آپ رکھیں میں آپ کو ایک بار سمجھانے لگا ہوں اللہ کے ایک پیغمبر ہے ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہ ایک گدھے پر سوار ہیں زیادہ سفر ساتھ ہیں سفر پہ جا رہے ہیں بیت المقدس کی بستی چھتوں کے بال گری ہوئی ہے مخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا اللہ کا پیغمبر جب اس گری ہوئی بستی کو دیکھتا ہے تو پیغمبر تعجب میں کہتا ہے یہ بھی پھر کبھی آباد ہوگی اس کی حالت دیکھ کر بربادی دیکھ کر تباہی دیکھ کر آزرائے تعجب کہتا ہے یہ بھی کبھی آباد اللہ یوہی ہاد ہلاؤ بادہ مئ اس کی بربادی کے بعد اللہ اسے زندہ کرے گا پیغمبر نے تعجب کیا آگے گئے ایک درخت کی چینی کے ساتھ اپنا توشہ پانی لٹکایا گدھے کو باندھا پیغمبر سو گئے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سویا ہم نے سو سال کے لیے موت دے دی آیت نمبر دو انسٹھ گھروں میں جا کے ترجمے دیکھیے گا یہاں بھی کہتا ہوں جس سالم کا ترجمہ ملے دیکھیے عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر سویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ اللہ نے ان کو موت دے دی میرا تو کتنے سال دخ کے نیچے دفن نہیں ہوئے زمین کے اوپر زمین کے اوپر دفن نہیں ہوئے اور کتنے سال موت دے دی سم باسہ پھر اٹھایا سو سال کے بعد اٹھایا رو لوٹائی پیغمبر اٹھ کے بیٹھے اللہ نے فرمایا کم لبا میرا سونا کتنا رہا کم لبا میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا سورج کا جائزہ لیا پیغمبر کہتا ہے لبیست تو یو لبست یع میں ٹھہرا ہوں ایک دن پھر جو دیکھا کہ جب آیا تھا تو سورج چڑھ رہا تھا ابھی سورج گروب نہیں ہوا تو پیغمبر کہتا ہے نہیں نہیں یا اللہ پورا دن نہیں او باد دن کا کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ میں ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا کالا اللہ نے فرمایا بل بلبست میں میرے پیغمبر کو کتنا ٹھہرا ہے کتنا زمین کے اوپر دفن نہیں ہوئے پڑیاں نہیں ڈالی گئیں مٹی قبر پہ نہیں ڈالی گئی پیغمبر کا وجود زمین کے اوپر رہا کتنا کتنا دن तो چرتا رہا رات آتی رہی سورج طلوع ہوتا رہا گروب ہوتا رہا چاند لو ہوتا رہا غروب ہوتا رہا ستارے جگمگاتے رہے بادل گرجتے رہے بجلیاں چمکتی رہی بارش برستی رہی اولے پڑتے رہے آندیاں چلتی رہی زلد لے آتے رہے پرندے چہتے رہے لیکن فوج شدہ پیغمبر کو باہر کے ماحول کا پتا کوئی نہیں باہر کے ماحول کا پتا کوئی نہیں اگر پتا ہوتا سورج کے چڑھنے کا گروب ہونے کا دن کے آنے کا رات کے آنے کا بارش کے برسنے کا تو پیغمبر کبھی نہ کہتا کہ میں کتنا ٹھہرا ہوں بولو بولو ہو کتنا ٹھہرا ہوں ایک دن ایک دن رہے تھے کتنا کتنا پیغمبر کو باہر کے حالات کا पता کوئی, کوئی, کوئی نہیں اس نے کوئی آواز نہیں سنی کسی پرندے کی کسی की کی کسی بارش کی کسی की کی کسی की کی پیغمبر نے کوئی آواز نہیں سنی اللہ نے فرمایا لوگوں جن کو تم پکارے ہو ان پر موت آ جائے گی اور جس پر موت آ جائے اس کو اپنے وجود کا پتا نہیں ہوتا تیرا خیال کب رکھے گا تیری حالتیں کب سنے گا ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, آج تو دعوت کی کمانی ہے لیکن یہ سوکی سوکی نہیں نہیں کمانی اللہ اکبر اللہ ہے توجہ حضرت علیہ السلام نے مر کے دیکھا کتنے سال دیکھا کچھ لوگ ہمارے ملک میں کہتے ہیں مردے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے مرنے والا نہیں سنتا کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والا سنتا ہے جو کہتے ہیں مردے مرنے والا سنتا ہے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا مر کے نہیں دیکھا اور ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہم نے بھی مر کے نہیں دیکھا جس نے مر کے دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں سنتے جس نے مر کے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اگر پیغمبر کو باہر کے حالات کا پتہ ہوتا پیغمبر کو علم ہوتا پیغمبر کبھی نہ کہتے لبس تو کو میں کتنا رہا ہوں اللہ نے فرمایا مجھے کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت لاتا خز تم وہلی دلیل دی میں ہوں میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی فرمایا پہلی دلیل کے ساتھ اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ نہیں نکھرا دوسری دلیل سن لا خز ہوں سنت ان ولا نوم عبادت میری کر پکار میری کر نظر و نیاز میری دے دہائیاں میرے سامنے رکھ التجائے میرے سامنے کر کیوں میرے اللہ اللہ نے فرمایا لا تا خزو ہوں سنت ولا نوم اور نیند تو نیند رہی مجھے تو اون بھی کبھی نہیں آئی مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی نہ مجھے کبھی اونگ آئی ہے نہ مجھے کبھی نیند آئی ہے میں نیند سے پاک ہوں میں اونگ سے پاک ہوں میں غفلت سے پاک ہوں عبادت میری کر میرے سوا جن کو تو پکارتا ہے ان پر نیند آ جاتی ہے ان پر اونگ آ جاتی ہے اور جس پر نیند آ جائے اس کو باہر کے حالات کا پتا سو جاتا ہے بندہ چور آئے سارا سامان نکال کے لے گئے سونے والے کو سونا اور مرنا برابر ہوتا ہے سویا ہے سرہانے کیا ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے سرحانے مچھلی زندہ ہو گئی دیر میں موسیٰ علیہ السلام سو گئے سیرہانے مچھلی زندہ ہو گئی ڈبے میں کھڑکنے لگی باہر نکلی سرنگ بنا گئی حضرت موسا کو مچھلی کے زندہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا جو سو جاتا ہے ان کو باہر کے حالات کا پتہ دیکھیے ایک جگہ صفحہ نمبر دو سڑسٹھ دو سو ستاٹ سورت کا نام سورت کاپ یہ کون ہے سورت کا نام سورت کاپ سفر نمبر دو سو ستاٹ آرس نمبر انیس انیس سات ولی اور ولی بھی وہ جن کی ولایت کا انکار کرنا خوف ولی وہ نہیں جن کو میں نے اور آپ نے ولی سمجھا یہ ولی وہ ہیں جن کو قرآن نے ولی مانا اللہ نے ولی اللہ کہا ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ان کے نام پر ایک پوری سورت اتاری سورت کاف موحد ہو گئے سارے لوگ مشرق بتوں کے پجاری انہوں نے بلایا سنا ہے کوئی نیا بنا لیا ہے تو سات نوجوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم معبود اس کو مانتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کہ سوچ لو ورنہ پھانسی چلا دیں گے انہوں نے مولک مانگی مولک مانگنے سے فائدہ اٹھایا ساتوں کے ساتوں ولی بھاگ پڑے اپنا گاؤں چھوڑا کہ وطن چھوڑنا منظور ہے مسئلہ تو ہی چھوڑنا منظور ہو نہیں ہے یہ بڑا پیارا مسئلہ ہے بتن چھوڑ دیا بتن چھوڑ دیا بھاگتے بھاگتے غار میں آئے تھوڑی دیر آرام کر لے پھر آگے سفر کریں گے اللہ فرماتے ہیں جب غار میں آئے میرے پیارے بندے تھے میں نے اپنے دست قدرت سے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ان کو سلا دیا آہ, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ. میں نے درپنا اللہ اعلیٰ ماں بچے کے کان پہ تھپکیاں دیتی ہیں سلاتی ہے اللہ فرماتے ہیں زرمنا اعلی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دی انہیں سلایا تین سو نو سال تین سو نو سال جائیے گھروں میں ترجمہ پڑھیے یہ اللہ سے ولی ہیں سات ولی جن کو قرآن ولی کہتا ہے جن کی ولایت کا انکار کفر ہے ان کی کرامت کا ذکر ہے غار میں پڑے ہیں ہم نے تھکیاں دے کے سلا دیا نقلب کو ہم زیادہ یمینے بزاد شیمان ایک ہی جانب پڑے ہوئے کہیں میرے ولیوں کو داغ نہ لگ جائے اللہ فرماتی ہے میں نے دست قدرت سے ان کی کروٹیں بدلی کبھی دائیں کبھی بائیں ان کو سورج سے بچایا اس کی تپس سے بچایا تین سو نو سال کے بعد اٹھایا تین سو نو سال کے بعد اٹھایا اٹھانے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کالا کال من ہوں ایک کہنے والے نے منہ ان میں سے کم لبس تم کتنا چہرے ہو اس غار میں کتنا رہے ہو کالو تین کہنے لگے لبسنا یومن لبسنا یومن لبسنا یومن کتنا رہے کتنا تھے کتنے اور کیا کتنا رہے ہیں لبسنا یومن او باغ یو یا پورا دن بھی نہیں دن کا بعد حصہ کالو باقی کے تین کہنے لگے اور اے جھگڑا چھوڑو کتنا رہے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے ربکم تم آ لبستم اے تم یہ رب بہتر جانبا کتنا ٹھہرے ہوتے بھوک لگی ہے کوئی اس کا انتظام یہ کس جھگڑے میں پڑ گئے ہو یہ بحث کیا شروع کر دی ہے تم نے بھوک بڑی لگی ہے کوئی اس کا انتظام کرو اللہ نے فرمایا جس کو بھوک لگے اور وہ کھانے کا محتاج ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا مشکل کشاہ وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا جو سو جاتا ہے وہ دنیا کے حالات سے بے خبر اس کو اپنے جسم کے حالات کا پتا کوئی نہیں میرے جسم سے کیا بھی تھی میرے ساتھ کیا بھی تھی اس کو کوئی پتہ نہیں تین سو نو سال رہتا ہے اور کہتا ہے لبسنا یوبا لبسنا یوبا کتنا سر ایک دن اور جو سو جاتا ہے اس کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہوتا تیرے حالات کا پتہ کس طرح ہوگا عبادت و پکار اس کی کر کے لاتا خزاں تم بلا لشکر آ ہے رات کا وقت ہے تھک گئے ہیں سو جائیں سو جاؤ جی پڑھاؤ کر لیا اونٹ بچھا دیے کجاوے اتار لیے نبی باغ نے فرمایا تھکے ہوئے بڑھے ہیں کرائی ستتے ہی نہ رہ جائیے اور صبح کی نماز قضاء ہو جائے تو یہ کیا حضرت بلال نے کہا جی تھکاوٹ تو بڑی ہے لیکن چلو یہ پہنا میں دیتا ہوں میں ساری رات جاگوں گا صبح آپ کو جگا دوں گا مسلم کی روایت حوالہ میرے دن مسلم کی روایت میں جاگوں گا اور آپ کو جگاؤں گا ساری رات بلال جاگتے رہے نبی پاک سوئے ہوئے صحابہ کرام سوئے ہوئے حضرت ابو بکر سوئے ہوئے حضرت عمر سوئے ہوئے حیدر کراغ سوئے ہوئے سارے صحابہ سوئے ہوئے کائنات کا سرتاج سوئے ہوئے اور حضرت بلال جاگ رہے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں جب مجھے محسوس ہوا کہ صبح صادق ہونے والی ہے میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرح منہ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق چھوٹے گی میں اٹھ کے آگان دوں گا میں نے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی تو مجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی نیند آ گئی اب بلال بھی سوئے ہوئے صحابہ بھی سوئے ہوئے نبی پاک بھی سوئے ہوئے ہت زیادہ ذرا بت ہومش سے یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا نمازیں قضا ہو گئی اور امام الانبیاء کی نماز کدا ہو گئی صحابہ کی نماز قضا ہو گئی یہ سوئے ہوئے ہیں بلال بھی سویا ہوا ہے اولہم کی کادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آیا سب سے پہلے نبی پاک جب تپس دھوپ کی لگی تو سب سے پہلے نبی پاک جاگے اور ایک روایت میں آیا سب سے پہلے حضرت ابو بتر جاگے انہوں نے حضرت عمر کو جگایا نبی پاک کے چرہنے آئے اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ زور زور سے کہا نبی پاک نے آنکھ کھولی سورج چڑھا ہوا تھا نبی پاک نے محسوس کیا نماز تدا ہو گئی آپ نے فرمایا ہلا کا بلال ہلاک بلال ہلاک بلال اور بلال, بلال تو کہاں مر گیا ہے کیا ہوا تھا تجھے ت نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جگاؤں گا اور تو بھی سو گیا بلال اٹھے یا رسول اللہ ناراض ہوں جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا, بھی سلا دیا یا رسول اللہ اس میں میرا کیا اختیار ہے نبی پاک نے فرمایا آگے بڑھو آگے جا کے نماز کی قزا کریں گے اور جو سو جاتا ہے اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا اگر پتا ہوتا تو نبی پاک کی نماز قزا نہ ہوتی صحابہ کی نمازیں قزا نہ ہوتی اللہ نے فرمایا جو سو جاتا ہے اس کو اوپر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے عبادت و پکار کے لائق وہ ہے کہ لاد نہ تم بلا آر. کتنی دلیلیں ہوں تیسری دلیل پیش کی لہو ملک لہو ما فی و ما معافی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں فرشتے کس کے عرش کرسی کس کی بیت المور کس کا جنت جہنم کس کی مومنو انبیاء کی اروائیں کس کے لیے حوض کوثر مقام محمود کس کا آسمان کی ساری چیزیں میری زمین کی ساری چیزیں میری یہ زمین میری اس میں ندی نالے سمندر چلانے والا میں یہ ستارے میرے یہ سورج میرے یہ سورج, میرے یہ سورج میرا یہ چاند میرا لہو ملک السماوات لہو ما فس السماوات وہ ما فل الارض زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک بامن ما شعین اللہ ان اللہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر اس کے خزانے میرے پاس اولاد کے خزانے کس کے پاس دولت کے خزانے کس کے پاس عزت کے خزانے کس کے پاس عظمت کے خزانے کس کے پاس بیٹوں کے خزانے کس کے پاس سلطنت کے خزانے کس کے پاس اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز میری ہر چیز کا مالک میں ہوں اور پکارو اس کو جو مالک ہو مرضیوں کا مالک یہ رمال میرا ہے جیسا ہے مجھ سے مانگتے ہیں کہ گرمال مجھے دے دو میری مرضی ہے میں دوں گا مالکوں مالک کی مرضی ہوتی ہے جس طرح چاہے کرے فرمایا تبارک اکل لذیب الملک برکت والی ذات دات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں بات چاہیے کل مالکل ملک تو تل ملک کا ب تنزیول ملک ام منتشا ب تو عز و تو ذل و بے یادی کل خیر ان کا آلہ کل شعین اس تجاوت دعا کا مقام ہے کل اللہ مالکل ملک سے ای شروع کرو اور جب ان کا آلہ کل شعین قدیر پر پہنچو اس کے بعد اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرو وہ لما کہتے ہیں دعا ضرور کرو کل مالکل ملک اے بادشاہیوں کے بادشاہ ملک کا منتشا و تنز الملک میں منتشا بادشاہی کس کی مالک کون زمینوں اور آسمان کی ہر چیز کس کے لیے ہے ہر چیز میرے لیے ساری کائنات کا مالک میں ہوں مرضیوں کا مالک ہوں جو چاہوں کروں باپ سے جدا کر کے یوسف کو کنویں میں کنویں سے نکال کے عزیز مصر کے گھر عزیز مصر کے گھر سے نکال کے جیل میں جیل سے نکال کے وزارت کے تخت پر جیل سے نکال کے وزارت کے تخت پر زمینوں آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں مختار میں ہوں ہر چیز میری ہے لہذا عبادت بھی کیوں بھائی مانگنا اس سے چاہیے جس کے ہاتھ میں چیز ہو جس کے ہاتھ میں چیز ہی نہیں اس سے مانگنا کیوں جس کے پاس خزانے کوئی نہیں اس سے مانگنا کیوں فرمایا میرے سے مانگو ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں میرے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے نکالیے سفر تین سو نواسی اناسی نہیں انانوے پنجابی بولنی ہے تو انانوے تین سوانوے سفا نمبر تین سو نواسی سورت کا نام ہے سورت سبھا بائیسواں پارہ مل گیا جی آیت نمبر بائیس کو لے دو اللہ دینی نظام میرے پیغمبر فرمائیے اردو پکارو واہ میرے اللہ مشرقین کو اللہ چیلنج کر رہے ہیں پکارو بلاؤ اللہ دینی جن کے متعلق تم گمان کرتے ہو من دون اللہ یہ بڑیاں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں تمہارے گمان ہے کہ یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں تمہارے گمان ہے کہ یہ جھولیاں بھرتے ہیں اللہ کے سوا جن کے متعلق تم نے گمان باندھ رکھے ہیں ان کو بلاؤ لا یمل لا میں شاواہ جہ یمل کون وہ مالک نہیں لا یمل وہ مالک نہیں مس کالا تن وا میرے اللہ مسکالہ کالا ذرہ تن میں نہ برابر ذرہ میں نہ وہ برا ایک درے کے برابر مالک نہیں فسلمواد آسمانوں میں ولاف الارض نہ آسمانوں میں وہ ایک ذرے کے مالک نہ زمینوں میں وہ ایک درے کے مالک وہ لہم من شرکل اور زمین و آسمان میں ان کا سانج پنا بھی کوئی نہیں میری انہوں نے مدد کی ہو بنانے میں سانجی ہو میرے کوئی نہیں وہ ماں من من ظہیر اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے میرا ہاتھ بچایا ہو تھوڑا جہ ہاتھ لگا چھیا ہو کوئی بھی نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں بلدین اطرو نم اندنی ماں یملی کو نمین کتمی کھجور کی گٹھڑی گٹھڑی کے اوپر ایک باریک سا پردہ دیکھا ہے جبھی کسی کام کا ہے وہ اس کی کوئی گٹھڑی کی پھر بکت ہوتی ہے اور اس پر دیکھی کچھ بھی نہیں ماں یملی کون مین جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو ان کو حاجت روا سمجھتے ہو ماں یملی کن امین کھجور کی گتھڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں میرے اللہ آج بھی ذکر کرنی تھی بے کسی ذکر کرنی تھی تو تو کہہ دیتا ماں یملیکون من غلطین ماں یملی کون من شعین مولا اتنا لمبا چکر کھجور اس کی گتھلی گٹھلی کے اوپر پردہ اتنا لمبا چکر میں اللہ نے فرمایا ہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کھجور کو قبر کی طرح سمجھ لینا گھڑی کو مسجد کی طرح سمجھ لینا پردے کو کفن کی طرح سمجھ لینا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کسنوں کے مالک بھی کوئی نہیں ماں یمن تم ان کتنی ان تدرو ہم لا یس مو اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے کوئی نہیں سنتے اللہ نے فرمایا میں مالک ہوں میں مختار ہوں مجھے پکارو ایک جگہ اور دیکھیے سفر نمبر ایک سو پہ آئیے سورت کا نام ہے صورت آراف اللہ نے مسئلہ خدا کی قسم ایسا صاف کر دیا ہے نا پتہ نہیں لوگوں کو پکا کی چلا کوئی سمجھ نہیں آتا مشرق مولویوں کی سمجھ نہیں ہے سفر نمبر ایک سو اٹھاون سورت کا نام سورت آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے آج آیت نمبر ایک سو اٹھاسی سورت کا نام سورت آراف کل کس کو کہہ رہے ہیں اللہ امام الانبیاء کو خاتم النبیین کو سرور کائنات کو کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لا عملے کو واحد متقلم کسی گا واحد متکل کسی گا میں مالک نہیں لا عملے کو جائیے گھروں میں جس عالم کا ترجمہ پڑا ہوا ہے دیکھیے تمہیں مولویوں نے پڑھایا سارے اختیار نبی پاک کے پاس ہیں جو چاہے نبی پاک کریں وہ مالک کو مختار ہیں اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے کل میرے پیغمبر کہہ دیجیے لا ام لے میں مالک نہیں لے نفسی نفس اپنی, نفس نفس اپنی جان کے لیے میں مالک نہیں اپنی جان کے لیے نفان رنگ نہ نفع کا نہ نقصان کا میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں اللہ ما شاء اللہ مگر جو چاہے وہی وہ ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے میں اپنی جان کے لیے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں واہ میرے اللہ تو عالم میں تھا ہو سکتا مولوی کہہ دیتے اپنی جان واسطے پہ مالک نہیں سادے واسطے پہ ہے نا ہمارے لیے تو ہے نا اللہ نے مسئلہ صاف کیا 520 سو بیس نکالی ہے. قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں پانچ سو بیس سپا سورت کا نام ہے سورج جن سورت کا نام سورج جن سپا پانچ سو بیس آیت نمبر اکیس آیت نمبر اکیس سورج جن کل پھر وہی آ گیا, کل میرے پیغمبر اعلان فرمائیے انی بے شک میں یہاں تو حرف تحقیق آ گیا, بے شک پکی بات ان تحقیق پکی بات لا لارح بات لا شک بات بے شک میں لا عملے کو میں مالک لکن وہاں تھا لے نفسی اپنے لیے یہاں فرمایا لکم کس کے لیے میں مالک نہیں لکم تمہارے لیے در نقصان کا ولا رشا دن اور نہمہارا نفا نقصان لوگوں میرے اختیار میں نہیں ہے میں مالک نہیں ہوں میں مختار نہیں ہوں یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں ایک صحابی نبی افاق کے پاس بیٹھا ہوا تھا نبی باغ نے ایک چھوٹے سے بچے کا گوسہ لایا چون نبی باغ چھوٹے چھوٹے ماسیم بچوں سے بڑا پیار کیا کرتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ان کے منہ میں اپنی لو آب وبارک ڈال ایک بچے کو جو نبی اباغ نے چنا تو وہ صحابی تاجب میں کہتا ہے یا رسول اللہ تو سینی پیار کر دے تو نبی باغ نے تاجب کے رنگ میں اس کو دیکھا تو آپ نے بنایا کیا مطلب اس نے کہا جی میرے تو ڈھیر سارے بچے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چی میں نے تو کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا اپنے کسی بچے کو اور آپ اس بچے کو پیار کر ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرے دل سے اگر شفقت نکال دے وہ شفقت داخل کرنا تو میرے اختیار میں نہیں لاؤ لے کو میں مالک نہیں ہوں کہ وہ شفقت میں تیرے دل میں ڈالوں تو بچوں کے لیے بڑے آدمی کے دل میں ہوتی ہے میں وہ شفقت ڈالنے کا تیرے دل میں مالک نہیں ہوں بخاری کی روایت نبی پاک نے فرمایا یا فاطمہ اے میری نستے جگر فاطمہ عمل کرو عمل میری بیٹی فاطمہ عمل کرو لا عملے کو لچے سی میں قیامت کے دن تیرے لیے کسی چیز کا مالک یہ نہیں ہے کہ تُو قیامت کے دن آئے اللہ کہے ہاں تو میرے پیغمبر, پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے چل بھائی نو نو نو تو اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا پوچھا یہ جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا تھا نام لے کو میں مالک ہوں? نہیں ہوں نبی پاک نفی کرتے جا رہے ہیں کہ میں نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں شبکت ڈالنے کا مالک نہیں ہوں اللہ و نبی پاک کی بیویاں ہیں بہت سی سب سے زیادہ پیار اور محبت ہے حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی ثقافت کی وجہ سے ذہانت کی وجہ سے سمجھ کی وجہ سے حکمت کی وجہ سے دانائی کی وجہ سے ذہانت کی وجہ سے وہ سمجھدار ہے علم کو وصول کرتی ہے آگے پہنچاتی ہے اس وجہ سے نبی پاک کو ان سے پیار ہے ایک دن نبی پاک کہتے ہیں مولا مولا بیویوں کے درمیان برابری کرنے کا جو تم نے حکم دیا مولا جو بات میرے اختیار میں ہے اس حد تک تو میں بیویوں کے درمیان برابری کرتا ہوں لیکن یہ محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے میرے اللہ یہ تے میرے اختیار اچھی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو میرے دل کا معاملہ ہے اور دل میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت رکھوں جتنی آشا صدیقہ کے ساتھ رکھتا ہوں اللہ نے فرمایا ہو لوگوں میرے سوا کوئی مالک نہیں میرے سوا کوئی مختار نہیں ایک ذرے کا مالک نہیں اپنے کفن کا مالک نہیں خدور کی گٹھلی پہ باری پردے کا مالک نہیں کسی چیز کے مالک نہیں اور جو مالک نہ ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا کیا ہے مالک ہے چوتھی دلیل پیش کی منزل یشف اندہ اللہ کیسا عجیب انداز اپنا ہے عجیب انداز اپنا ہے چوتھی دلیل اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو وہ جو چائے کریں تم کہتے ہو ہمارا بڑا برا بھلا ان کے اختیار میں ہے تم کہتے ہو رہائیاں شفائیں ان کے اختیار میں ہیں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں وہ جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو مالک ہیں مختار ہیں آؤ منگل یشف بہ اللہ بیز نے جن کو تم مالک اور مختار سمجھ رہے ہو وہ تو اتنے مجبور ہیں کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے دربار میں زبان بھی کھولو ان کی زبان نہیں کھلتی جب تک میری اجازت نہ ہو ان کی زبان میرے کنٹرول میں حضرت ذکری علیہ اسلام کی عمر تھی نا ایک سو بیس سال بیٹا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ نے نہیں دیا ایک دن مریم کے بعد آیا سے بند کمرے میں تالا لگا کے جاتے تھے تالا کھولا اندر دیکھا بے موسم پھل فرمایا انا لکے ہاگا مریم ان موسم ان میووں کا پھلوں کا تو موسم کوئی نہیں یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے یہ کہاں سے آئے کالت ہوا منی اللہ چھوٹی سی لڑکی مریم کہتی ہے یہ اس کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں موسموں کا پابند نہیں مریم نے بات کی حضرت اکریا کے دل میں اتری دروازہ کھولا تھا ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر سامنے مریم سوال کیا اسی قدم پہ کھڑے ہو کے انالکار یہ کہاں سے آئے کہاں سے آئے اس نے کہا یہ اس سے آئے جو موسموں کا پابند نہیں قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر نے دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہونا لی کا دان زکریا ربہ اسی قدم پہ کھڑے ہو کے پکارا زکاریا نے رب کس کو رب ہبلی مل للی رب ہبلی مل لیا تن تیبہ کون دیتا ہے اولا کس کے پاس ہیں اولاد کے قبضے خزانے کس کے پاس ہیں تم کہاں دھکے کھاتے کیوں مٹیاں چاٹتے کیوں درباروں کے دھکے کھانے لگے درخت کے نیچے ہماری بہنیں اور مائیں کھڑی ہیں جولیاں پھیلا کے بیر گر گیا بیٹا یہ درخت گر گیا دے لڑکی یہ پوری ٹہنی بہ گئی کہاں ہے کیوں پاگل بنی سلطان باؤ کے دربار پر جس کے گدی نشین کی اپنی اولاد کو نہیں تھی کئی گدی نشین ہیں جن کے بچے پاگل ہیں معذور ہیں تمہاری لکیاں تو بعد میں پا لیں گے اپنے بیٹے تو درست کریں کسی کے اختیار میں کچھ بھی خدا کی قسم کچھ بھی اللہ کی قسم ہے اگر انہیں اشتہار کچھ ہوں میں زندہ رہتا ان کے اختیار میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے اختیار میں تمہیں ادھر رہتے ہیں چھو کر کے تباہ کر چھڈاؤ گے ساڑی چھوچی بڑا اثر ہے چھوچ اثرے میں کرنا کہ جی فوج لائی ہے سرحدہ سے یہ ساری فوج نرحدہ بلاؤ انہوں پیوں کرو تھی کہو مارو چھواں تمہاری چھویں چلتی ہیں مسلمانوں پر کرو چھو چھو واجپائی نالے لائے بھائی نالے مارو چھو ان کے اختیار کس کے پاس ہے کس کے پاس ان کے اختیار میں کچھ نہیں نبی پاک کا نواسا فوت ہونے لگا آپ کی بڑی بیٹی کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی انہا ان کا بیٹا فوت ہونے لگا تو ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مشکل وقت میں کاش میرا باپ میرے پاس ہو زینب کا باپ صرف باپ نہیں تھا وہ تو کائنات کا سرتاج تھا وہ تو کائنات کا امام تھا وہ تو محبوب خدا تھا زینب نے ایلچی بھیجا کہ میرے بابا کو جا کے کہو میرے بیٹے کا آخری وقت ہے اس مشکل کے وقت میں بیٹی کی تسلی کے لیے آؤ تشریف لاؤ ہمارے گھر میں ایلچی پہنچا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے تشریف لائیے نبی پاک نے جواب میں ایک جملہ کہا فرمایا میری بیٹی زینب کو جا کے کہنا جب اللہ نے تجھے بیٹا دیا تھا تو مجھ سے پوچھ کے نہیں دیا تھا آج واپس لینے پہ آیا ہے تو مجھ سے پوچھ کے نہیں لینا حوصلہ رکھو ایک چیز نے جا کے بتایا زینب نے عرض کی میرے بابا کو جا کے قسم دینا کہ تمہاری بیٹی قسم دیتی ہے ضرور آؤ نبی پاک نے چند صحابہ کو ساتھ لیا بیٹی کے گھر میں پہنچے بیٹا زینب کے ہاتھ پہ ہے نفس بتا سانس اس کا اکھڑ چکا ہے آپ کی چھت کی طرف لگی ہوئی ہیں آخری اس کا وقت ہے لیکن سانس آ رہا ہے یہ بات پہنچے فرمایا زینب بیٹی بیٹے کو میرے ہاتھ پہ رکھو یہ رحمت اللہ علمی کے ہاتھ ہیں جو ہی زینب نے بیٹا نبوت کے ہاتھوں پہ رکھا روح نکل اللہ نے فرمایا ہم لینے پہ آئیں تو کوئی روکنے والا نہیں سارے اختیار کس کے پاس ہیں ایک دعا فرض نماز کے بعد پڑھتے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی وہ پکواتے ہیں آپ کو تبلیغی جماعت والے ہمارے دوست وہ پکاتے رہتے ہیں پکواتے ہیں لوگوں میں کہتا ہوں اگر وہ دعا بندے کو یاد ہو جائے اور اس کا ترجمہ بندہ سیکھ لینا اللہ کی قسم پوری توحید کی سمجھ ایسی دعا نبی پاک اور خود نبی پاک ہر فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں ایسی دعا جو نبوت نے مانگی اشد اللہ اللہ کل اس کا ترجمہ تو آسان ہے پہلا اگلا سنو اللہ لا مانع لما آتتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفو زل جدے منکل جد اللہ توجہ کرنا اللہ اے اللہ اللہ لامانیہ لما آتعیتا جس کو توں دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں تو روزی دینا چاہے روکنے والا تو عزت دینا چاہے تو حکومت دینا چاہے تو اولاد دینا چاہے کوئی روکنے والا جتنا تل مر دیجیے لال اللہ اولاد دینا چاہے تو روکنے والا جتنا فیملی پلاننگ والوں نے زور لگایا ہے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جڑ میں بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے اس کو تُو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں بلا مورتیاں لما مناتا اور مولا جس سے تُو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں جس کو تُو روک لے دینے والا کوئی نہیں بلا یلفوں زل جدے من کر جدوں کوئی آدمی کوشش سے دولت سے سربت سے اقتدار سے کوئی نفع حاصل کرنا چاہے وہ دولت خرچ کر کے نفع حاصل کروڑ پتی بندہ ہو اولاد لینا چاہے کروڑوں روپے خرچ کرے اللہ نہ دینا چاہے لے سکتا ہے نہیں لے سکتا جس کو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور جس سے روک لے اس کو دینے والا کوئی کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تعالی فرماتی ہے جن کو تم کہتے ہو سب کچھ کرنے والے ہیں وہ تو میرے سامنے زبان بھی میں کیا کہہ رہا تھا بھلا چلو تھوڑا امتحان بھی لیں بتاؤ شاہباز ہیں حضرت کری علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر میں بیٹا مانگا مولا مریم کو بے موسم پھل دے دیے موسم میرا بھی کوئی نہیں بے موسما پتر دے چھٹ اللہ نے فرمایا ان نبشرو کب غلام یاد انا نبشروں کب غلام یا ہم تجھے بیٹا دیں گے اس کا آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے حضرت زکریہ السلام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہتے ہیں کالا ربے انا یقلی غلام مولا بیٹا کیسے مولا لڑکا کیسے بکانت عمراتی آکرا مولا میری بیوی بی بانجے مولا میری ہڈیاں روئی ہو گئی میرا سر سفید ہو گیا قوتیں ختم ہو گئی طاقتیں ختم ہو گئی بیوی بی بانجے مولا بیٹا کیسے میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا کالا کدالک کالا کدالک اللہ نے فرمایا اسی طرح کیا مطلب بڑے بڑے میں نے کیے مفسرین نے اسی طرح جس طرح تجھے پیدا کیا اسی طرح جس طرح تجھے پیدا کیا لیکن میرے شیخ نے میں نے کیا دنگ کر کے رکھ دیا اللہ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو نور سے منور کر تھی تو نے توحید کا کیسا سبق پڑھایا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر پہ کروڑ ہار رحمتیں برسائے تو نہ ہوتا ہمیں قرآن کون سمجھاتا تو نہ ہوتا مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن کیسے بنتے ہمیں قرآن کون سمجھاتا مولانا حسین علی کہتے ہیں کالا کزالک کزالک یہ جو کزالک کا کاف ہے کاف لے بیان کمال کاف لیا کمال مانا اس طرح کریں گے حضرت زکری پوچھتے ہیں مولا میں بوڑھا میری ہڈیاں روئی میری بیوی بانچ میرے بیٹے لینے کی عمر کوئی نہیں طاقتیں کوئی نہیں بیٹا کس طرح کالا کا اللہ نے فرمایا یہی تو میرا کمال ہے یہی تو میرا یہی تو ہمارا کمال ہے کہ قوتیں نہیں ہیں پھر بھی بیٹا ہوگا بولا بیٹا ہوگا میں ہاں؟ کالا حضرت اکریا نے کہا رب جالی آیا میرے اللہ کوئی نشانی مقرر کر جب پتر آنے والا میں نے بھی پتہ لگے بھی ہوں ان پتر آنے والا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ نشانیاں نہیں مانگتا کال ربالی آیا سورت مریم سورت مریم کا پہلا رکو یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر وہ نشانیوں کہ بیٹا آ رہا ہے اللہ نے فرمایا آیا کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکل مناس من سلا سلیال سویہ ہم بیٹے آنے کے سے پہلے تین دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے تو بول نہیں سکے گا تو بول نہیں سکے گا سمجھنا کہ بیسا آ رہا ہے اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں اے لوگوں جن کو تم کہتے ہو یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں ان کی تو اپنی زبان بھی اپنے قبضے میں ہم چاہیں تو وہ بولیں ہم چاہیں تو وہ زبان بند کر دیں اور ساری کائنات کا اختیار میرے پاس ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو میرے سامنے شفات کے لیے زبان کھولو من دل کون ہے جو سفارش کرے کون ہے من کیسے عربی کے اس لفظ کا مینہ کروں من کس کی ضرورت ہے یشفا جو شفات کرے ان دہو اس کے کون لف کھول سکتا ہے کون زبان کھول سکتا ہے میرے سامنے کون بول سکتا ہے میرے سامنے میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا سمجھیے گا ایک بات اللہ نے دو قسم کی شفاعتوں کا ذکر کیا قرآن میں ایک کی نفی کا کوئی شفاعت نہیں کوئی سفارش نہیں کس کی نفی کی جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا عیسائیوں کے ذہن میں تھا مشرقین مکہ کے ذہن میں تھا مشرقین مکہ کہتے تھے اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا ہے فرشتوں کو کیا بنا لیا اور یہودی کہتے تھے اللہ نے حضرت ازہر کو کیا بنا لیا بیٹا اور عیسائی کہتے تھے اللہ نے حضرت عیسائی کو کیا بنا لیا بیٹا بیٹا بنا لیا کیا مطلب کیا مطلب جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا جس طرح والد اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا اللہ بھی ان کی بات نہیں موڑتا ان لے ٹکیا ہوئی اللہ ان کی بات ضرور مانتا ہے اللہ ان کی بات نہیں موڑتا اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اللہ تعالیٰ نے بڑا عیب جواب دیا اللہ نے فرمایا اپنے واسطے پتر پسند کر دیو. دے میری واری آئیے تو فرشتیاں نو دیاں بنا چڑیا جی ایک تو جواب اللہ نے یہ دیا دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تھی کون سا ہو تھی ویک رہے سو پھر میں انہوں نے مورنس بنایا ایک جواب اللہ نے یہ دیا جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا عیسائیوں کے ذہن میں تھا جبری شفاعت دندے والی شفاعت شفات غالبہ ہماری سنتا نہیں ان کی ان کی موڑتا نہیں ان کی مانتا ہے یہ منوا لیتے ہیں یہ دلوا دیتے ہیں جس شفات کا تصور ان کے ذہن میں تھا اللہ نے اس شفاعت کی نفی کر دی ایسی کوئی شفاعت نہیں کوئی مجھ سے نہیں منوا سکتا حضرت علیہ اسلام چاہتے تھے کہ بیٹا بچ جائے درخواست بھی کی التجا بھی کی حضرت علیہ اسلام چاہتے تھے کہ بیٹا بچ جائے پھر بچا لیا بچوا لیا نہ منوا سکے نہ بچا سکے ہوا وہی جو کس نے چاہا حضرت ابراہیم چاہتے تھے چھری پھر جائے وہ چاہتا تھا کہ اسماعیل کا اقبال بی بی کا نہ ہو پھر بات کس کی مانی گئی اللہ کی ایک شفاعت کی قرآن نے بیان کیا ایک شفاعت کو وہ کون سی شفاعت ہے بل از شفات ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب کون اجازت دے گا بولو بولو بولو شفاعت ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب اس شفاعت کی کون اجازت دے گا اللہ بچے کریں گے حافظ کرے گا علماء کریں گے شہداء کریں گے انبیاء کریں گے اور سب سے بڑی شفاعت میرے پیارے پیغمبر کریں گے سب سے بڑی شفاعت کس کی ہوگی بولو سب سے بڑی شفاعت کس نے کرنی ہے نبی پاک نے شفات کبرا شفات کبرا ساری دنیا کے لیے یہ میرے نبی کا مقام ہے سبحانا سبحان اللہ کیا درجہ دیا اللہ نے میرے پیارے کا کمبر کو صلاح اللہ علیہ وسلم سارے لوگ نبیوں کے دروازے پہ آ رہے ہیں اللہ سے کہو حساب کتاب شروع کرے وہ کہتے ہیں لستو تو لہا لس تو لہا لس حتیٰ کہ وہ ساری دنیا میرے نبی پاک کے دروازے پر آپ اللہ سے کہیں حساب کتاب شروع کرے سارے نبی کہتے تھے لستو تو لہا لس لہا میرے پیارے پیغمبر نے کہا آنا لہا انا لہا یہ مقام میرا ہے یہ منصب میرا ہے یہ کام میں کروں گا بخاری کی روایت مسلم میں بھی آیا نبی پاک مقام محمود پہ پہنچے اللہ کی عرش کے پائے کو پکڑا سر سجدے میں رکھا سات دن چھ راتیں لگاتار سر سجدے میں حمدیں ہو رہی ہیں سنایں ہو رہی ہیں تعریفیں ہو رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا جو حمدیں سنایں تعریفیں میں نے مقام محمود پر اپنے اللہ کی کرنی ہے مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہنا اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں اللہ کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں اللہ کی حمدے کرتا چلا جاؤں گا اللہ میرے زین میں ڈالتا چلا جائے گا اللہ کی میں سنایں کرتا چلا جاؤں گا ہمدے بھی کریں گے سنایں بھی کریں گے تعریفیں بھی کریں گے اور صاف بھی بیان کریں گے لیکن گئے تھے کس کے لیے ابھی وہ بات نہیں کریں گے سات دن تک وہ بات نہیں کریں گے ہمدے کریں گے سنایں کریں گے تعریفیں کریں گے لیکن جس بات کے لیے گئے تھے شفاعت کرنا ساری دنیا کے لیے نئی زبان پہ شفاعت کا لفظ آیا بھیگ گئی زمین بھیگ گئی داری مبارک نبی پاک رونے لگے سات دن تک روتے رہے حتیہ کہ ساتویں دن اللہ نے دستے قدرت میرے نبی پاک کے ماتھے پر رکھا فرمایا ارفارا سکیا محمد ارفا را سکیا محمد ما یوگ کا یا محمد کیوں روتے ہو میرے پیارے پیغمبر ما یوگ کا یا محمد کیوں روتے ہو میرے پیارے پیغمبر ارفا را سکیا محمد اپنا سر اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر سل تو وشفا تشفا سر اٹھائیے میرے پیغمبر تم آج مانگتا چلا جا میں تیرا دامن بھرتا چلا جاؤں گا تو تانگتا چلا جا میں تیرا دامن بھرتا چلا جاؤں گا وشفا میرے پیغمبر تو شفاعت کرتا چلا جا تیری شفاعت مانی جائے گی اب اجازت پہلے سات دن اجازت है। है। نہیں ملی تو نبی پاک نے بھی شفاعت کے لیے لب نہیں کھولے اب اجازت مل گئی اب النبی پاک مولا دنیا بڑی تنگ ہے میدان معاشر ہے سورج سبے ندے کے برابر ہے زمین تانبے کی ہے لوگ مر رہے ہیں یا اللہ حساب کتاب شروع کرو اللہ تعالی نے شفاعت قبول کر لی کرسی عدالت کے آئے جب میدان معاشر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حساب کتاب شروع ہو رہا ہے اور آخری پیغمبر کی بات مانی گئی شفاعت مانی گئی بخاری کی یہ روایت ہے آدم علیہ سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہوگا ساری کائنات میرے نبی کے گیت گانے لگے گی ساری کائنات میرے نبی کی تعریف کرنے لگے گی تعریف کرے کیوں نہ وہ ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نام کا معنی جو یہ ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں کسی کی بھی اتنی تعریف ہو. شفاعت ہوگی بچے کریں گے حافظ قرآن کرے گا شہدا کریں گے علماء کریں گے سلحا کریں گے سب سے بڑی شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن کب ہوگی شفاعت کب ہوگی جب کام زیادہ دے گا اور جس کے لیے دے گا جس کو دے گا اور جس کے پھر نبی پاک شفات سکرا کریں گے امت کے لیے صرف اپنی امت کے گناگاروں کے لیے ہنستے ہوئے باہر نکلے مسکراتے ہوئے صاحب نے پوچھا یارسل آج بڑے خوش ہو پر میں خوش کیوں نہ ہوں ابھی ابھی جبریل آیا تھا جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کو کہو دو باتوں میں سے ایک چن لے دو باتوں میں سے ایک چن لے میرا پیغمبر پہلی بات یہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں اسے پسند کر لیں آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں اور اگر یہ پسند نہ ہو تو پھر میدان معاشر میں میں آپ کو شفاعت کا مقام دے دیتا ہوں آپ شفاعت کریں آگے میری مرضی میں مانوں یا خیال تھا بھی یہی ہونا پہلی گل ٹھیک سی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے صحابہ کے دین میں بھی یہ بات آئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کس چیز کو چنا آپ نے فرمایا فخت پر تش میں <سلام> نے مقام شفات کو چن لیا کہ مجھے قیامت کے دن شفات کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے اجازت مل گئی یا رسول اللہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے اور آپ نے شفات کا مقام چن لیا آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں شفات کروں گا آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں لیکن وہ شفاعت ملے گی کس کو شرک کرنے والوں کو خیر اللہ کے پجاروں کو نہیں وحیا من متا وہ شفاعت اس بندے کے لیے ہوگی جو مر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یہ شفات ہے سگ رہا گناہ گار کے آپ نے فرمایا یہ حدیث سننے کے قابل ہے توجہ کیجیے آپ نے فرمایا ہر نبی کو ہر پیغمبر کو اللہ تعالی ایک دعا اس کی قبول فرماتے ہیں اس کو اجازت دیتے ہیں ایک دعا آپ کی لازمن قبول ہوگی کر لیجئے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگنے میں دنیا کے اندر جلدی کر لی اپنی وہ دعا ہر پیغمبر نے دنیا میں مانگ لی ہے لیکن وہ میری امت کے لوگوں تمہارے شفیق پیغمبر نے وہ دعا قیامت کے لیے سنبھال کے رکھ وہ دعا قیامت کے لیے سنبھال کے رکھ دی ہے وہ دعا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کرنی ہے اور یہ دعا امت کے اس آدمی کو نصیب ہوگی جس نے اپنی زندگی میں شرک منزل لذیذ اندہ اللہ اس نے چوتھی دلیل آیت الکرسی میں یہ پیش کی کون ہے جو اللہ کے سامنے شفات کر سکے مگر ازنی ہی اس کی اجازت سے شفات ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب کون اجازت دے گا پانچویں دلیل اللہ نے پیش کی اپنی الوہی جت پر یا لمبین آئی دیم بما خلفا آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے میرا مستقل درخت سنا میں نے یا لمبین آئی دی ہم بما خلف ہوں ولا یوہی تن بئی من الم ہی اللہ با شاہ اس حصے پر انیس درخت دیے مجھے اب مزید اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بالکل پچھلے انیس درس اس آیت کے حصے پر دے چکا ہوں یہ سب سے اہم حصہ ہے اللہ کا عالم الغیب ہونا ہمارے حالات سے باخبر ہونا علیم بزاد سدور ہونا یہ اہم بات ہے کیوں بھئی ایک بات بتائیے اگر ایک آدمی کا خیال ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں اس کو میرے حالات کا پتہ کوئی نہیں وہ میرے حالات کو نہیں جانتا اگر اس کا یہ عقیدہ ہو وہ میرے حالات کو نہیں جانتا پکارے گا پکارے گا پکارنے والے کا عقیدہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں وہ میرے حالات کو جانتا ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے شرک کی کیونکہ یہ بنیاد ہے غیر اللہ کے سجدے کرنے کی کیونکہ یہ بنیاد ہے غیر اللہ کے نام پر نیازیں دینے کی کیونکہ یہ بنیاد ہے غیر اللہ کے نام پر نظریں چڑھانے کی اس لیے میں نے اس کو انیس طرسوں میں بیان کیا اللہ فرماتے ہیں ہو لوگوں جو کچھ کائنات میں ہو چکا جو کچھ کائنات میں آگے ہوگا ساری کائنات کی ایک ایک چیز کا کلّی علم صرف میرے پاس میرے سوا جاننے والا کوئی نہیں, نہیں. نہیں قرآن کی ایک آیت دیکھیے آیت سفر نمبر 122 ایک نمبر ہے ایک سو کا نام ہے سورت انعام اور آیت نمبر ہے انسٹھ بالکل میں لفظی ترجمہ کروں گا اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں موجود ہو وہ ترجمہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں گے سورت کا نام انعام آیت نمبر انسٹھ صفحہ نمبر ایک سو بائیس اندہ مفات اسی اللہ کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہیں چابیاں غیب کی لا لمہ ان کو کوئی نہیں جانتا مگر غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں ان کو میرے سوا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے وہ یا اور اللہ جانتا ہے ماہ فل برے جو کچھ جنگل میں ہے واہرے اور جو کچھ سمندر میں ہے بڑا چھوٹا سا جملہ ہے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا لیکن اس کی طے میں ذرا چلے جائیے اللہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہیں جنگل میں کیا ہوتا ہے کتنے درخت ہیں ان کے پتے ہیں کتنی جھاڑیاں ہیں کتنے گھاس ہیں ان کے تنکے ہیں کتنے درندے ہیں کتنے جانور ہیں جو کچھ جنگل میں ہیں اس کو اللہ جانتا ہے اور جو کچھ سمندر میں ہیں جو کوئی سمندر میں ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے بما تسکو تو وہ میں اللہ بما تسکو تو مم وڑا کا اللہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی درست سے دنیا کے کسی درخ سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر میں اس پتے کو جانتا ہوں افریقہ کے جنگلات پت جڑ کا موسم افریقہ کے جنگلات پت جھڑ کا موسم ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے زمین پہ گر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ٹہنی سے پتا جب گرتا ہے میں گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں اور زمین پر آنے تک اس نے رستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہوں اس کو بھی جانتا ہوں ہر ہر پتے کا علم میرے پاس ہے جنگل کا علم میرے پاس ہے سمندر کا علم میرے پاس ہے ولا حبتن اور کوئی دانا نہیں گرتا فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں جب زمیدار دانے چھپا کے آتا ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا نہیں گرتا ولا رت نہ کوئی تڑ چیز ولا یابسن نہ کوئی خشک چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ ساری چیزیں میری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ ساری چیزیں میرے علم میں موجود ہیں ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے بہو اللہ جی یہ توفا تم وہی ہے جو رات کے ٹائم تمہاری رو میں قبر کر لیتا ہے بھائی لما جرا نہار اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں رات کو تمہیں سلاتا ہے دن میں جو کچھ تم نے کیا اس کو وہ جانتا ہے سما یا با پھر اگلے دن تم کو اٹھا دیتا ہے اگلے دن تم کو اٹھا دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا کلی علم اور مکمل علم زمین کا آسمان کا ستاروں کا انسان کتنے ہیں جن کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں جنگل کتنے ہیں درخت کتنے ہیں ان پہ پتھر کتنے ہیں ریگستان کتنے ہیں ان کے ذرے کتنے ہیں بارش کتنی اتری اس میں کچرے کتنے ہیں سمندر کتنے ہیں اس سمندر کے کچرے کتنے ہیں پہاڑ کتنے ہیں اس میں کنکر کتنے ہیں انسان کتنے ہیں ان پہ اگنے والے جسم پہ بال کتنے گھاس کتنا ہے اس میں تنکے کتنے ہیں اللہ فرماتی ہے اور کیوں نہ جانوں اور کیوں نہ جانوں گھاس کا کوئی تنکا جب زمین سے باہر نکلتا ہے اس کو تنکا نہ سمجھ اس کو شہادت کی انگلی سمجھ وہ انگلی اٹھا کے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں ریت کے ذرے جانتا ہوں انسان کتنے ہیں ان کے دل میں راز کتنے ہیں ان کے گھر کے حالات کتنے ہیں اس پہ آنے والی مصیبتیں کتنی ہیں یہ سب چیزیں جاننے والی ذات جو ہے وہ میری ہے اور میرے سوا جن کو تو پکارتا ہے میرے سوا جن کو تو مشکل کشا سمجھتا ہے میرے سوا جن سے تو مدد طلب کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہر ہر چیز کا علم ہر ہر چیز کو جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے بلا یو ہی ان شاہی ان دیمان. کسی ایک چیز کا کلی علم کسی ایک حقیق چیز کا مکمل علم ان کے پاس نہیں ہے کلی علم نہیں ہے ان کے پاس ایک انسان کا ایک درخت کا ایک پہاڑ کا ایک جن کا ایک فرشتے کا ایک ستارے کا ایک ریگستان کا نہیں درخت بڑی دور کی بات ہے درخت کے ایک پتے کا درخت کے ایک پتے کا اور پتا بڑی دور کی بات ہے ایک مکھھی کا اور مکھی بڑی دور کی بات ہے ایک مچھر کا ایک کیمٹی کا ریت کے ایک درے کا مکمل علم کہ یہ درخت کا پتا کتنی مدت درخت کے ساتھ رہا یہ درخت زمین سے کب اگا یہ پتھر یہ پتہ کب لگا یہ پتہ بڑا کب ہوا یہ ٹہنی سے کب ٹوٹا ٹوٹنے کے بعد کہاں آیا ہوا نے اس کو اڑایا سمندر میں لا ڈالا سمندر نے اس پتے کو اپنی سطح پہ اٹھایا بہا کے لے گیا کنارے پہ ڈال دیا پھر وہاں ہوا آئی اس پتے کو پھر وہاں سے اٹھایا اٹھا کے کسی اور جگہ پھینک دیا پھر اس پتے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ٹکڑے کہاں کہاں پہنچے اللہ نے فرمایا ایک پتے کا بھی مکمل علم میرے سوا کسی کو جن کو علم نہ ہو جو تیرے حالات سے واقف نہ ہو جو عالم الغیب نہ ہو جو تیری بات کو سنتے نہ ہو جن کو تیرے حالات کا پتہ نہ ہو وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہوتے عبادت و پکار کے لائق وہ ہے جو ہر ایک کے حالات سے ایک اور جگہ دیکھیے صفحہ نمبر ہے تین سو سفا نمبر ہے تین سو پینتالیس تین سو پینتالیس سورت کا نام ہے سورت نم کیمتی والی سورت سورت کا نام سورت نم صفحہ تین سو پینتالیس پہلا صفحہ آیت نمبر پینسٹھ آیت نمبر پینسٹھ پڑیے ذرا کل کل میں نہ کرو میرے پیغمبر کہہ دیجئے جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو آپ کو اجازت ہے میں نے یہ کبھی دعوت نہیں دی کہ دو بندی لما کا لکھا ہوا ترجمہ آپ پڑھیں بریلوی ہے میردئی ہے شیعہ ہے کسی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں موجود ہو اس کو پڑھ لیجیے یہی ترجمہ کریں گے جو میں کر رہا ہوں کل میرے پیغمبر فرما دیجئے لا یا کرو میں نہ نہیں جانتے لا لمو نہیں جانتے منفی السماوات وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے کون ہے فرشتے انبیاء کی ارواح فرشتے انبیاء کی ارواح اولیاء کی ارواح نیک بندوں کی ارواح وہ لوگ جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ول اور جو زمین میں رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے آسمانوں والے نہیں جانتے اور زمین میں رہنے والے نہیں جانتے الربا شاہباز کس <سلام> کو نہیں جانتے کس کو نہیں جانتے آسمانوں والے نہیں جانتے اس کو دیکھیے اس پر غور کیجیے کتنی واد آیت ہے اور نبی پاک سلم کی زبان سے اعلان اور رائے آسمانوں والے نہیں جانتے زمین والے نہیں جانتے الریبا کس کو غیر کو اہ مگر کون جانتا ہے زمین و آسمان والے نہیں جانتے غیب کو جاننے والا غیب کا علم رکھنے والا کون ہے وما ما یشورونا سبحان اللہ سبحان اللہ و ما یشورونا او باسول تم کہتے ہو وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں تم کہتے ہو وہ میری پکارے سنتے ہیں تو کہتا ہے ان کو میرے حالات کی خبر ہے وہ بے خبر نہیں ہے اور اللہ فرماتے ہیں بما یش ارون اوباسول ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے کب آئے گی سورہ اسرافی کب پھونکا جائے گا قبروں سے کب اٹھنا ہوگا انہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے اللہ ہے میرے سوا ایک چیز کبھی کلی علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ پما مخلوق کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا کون چاہتا ہے اللہ بتائے تو پتا لگے اللہ نہ بتائے تو پتا نہ لگے کتنا چاہے بتا دے اور اللہ بتا دے تو وہ علم غائب نہیں رہتا ہے تو اللہ بتا دے تو وہ علم غائب نہیں, نہیں ہوتا اللہ بتا دے اس کو کہتی ہے اتنا ل اس کو کیا کہتے اللہ باشا مگر کتنا اللہ چاہے کسی کو بتائے سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو ہتا کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی غیب کی ہزاروں خبروں پر اپنے پیغمبر کو اطلاع دی کیوں نبی پاک نے قیامت کی علامتیں نہیں بتائیں قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں وہ کیا تھا غیب نہیں تھا وہ غیر تھا اللہ نے بتایا اطلاع دی توجہ ہے تو جملہ کہنے لگا ہوں اللہ بتانا چاہے اللہ اطلاع دینا چاہے کرتا مصر سے چلے کرتا مصر سے چلے اور ساڑھے تین سو میل کے فاصلے پر کنہان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب کو اس کی خشبوئیں سنا دی کرتا کہاں سے چلا خشبوائیں کہاں ہیں اللہ بتانا چاہے کرتے کی خشبوئیں سینکڑوں میل سے سنائے اور وہ نہ بتانا چاہے دو میل کے فاصلے پر کنان کے کنویں حضرت یوسف تین دن تین راتیں پڑے رہے اور حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کا پتا نہ چل سکا اپنے بیٹے کا پتا نہ چل سکا یقے پر سید جاں گم کر کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند ذرے پوے پیراہن شمی دی چرادر در چاہے کنانش ندی دی چرا در چاہے کہ نانچ دی اس بورے پیغمبر سے کسی نے پوچھا زے مصرش بوے شمی شمیدی مصر سے کرتے کی خشبوئیں سونگنے والے پیغمبر چرا در چاہے کن آنچ دی اس یوسف کو کنان کے کنویں میں آپ نے کیوں نہیں دیکھا مصر سے کرتے کی خوشبوئیں سونگھی کنان کے کنویں میں یوسف نظر نہ آیا بگفت بگفت تح وال ماں بڑکے جہانس دمیں پیدا دیگر دم نہانست دم پیدا بدیگر دم, پیدا بدیگر دم ہماری مثال آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہے وہ چمک پڑتی ہے تو سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے جب چمکنا بند ہو جاتی ہے تو ہاتھ پر ہاتھ سجائی نہیں دیتا حضرت یادو نے فرمایا وہی والی بجلی چمک پڑے تو ہم کرتے کی خشبوڑے کیا ارش کے حالات جان لیا کرتے ہیں اور وہی والی بجلی نہ چمکے کے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتا اللہ کے پیغمبر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم پاؤں دیتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ نے فرمایا عالم الغیب میں ہوں کلی علم ہر ہر چیز کا میرے پاس ہے تمہارے حالات سے باخبر میں ہوں میرے سوا کوئی بھی عالم الغیب ہو نہیں ہے لہذا عبادت و پکارو میری کرو سات چھٹی دلیل اللہ نے دی واسعہ کرسی سماوات وال ارت واسعہ ارتھ سما لیا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور میں گزشتہ درس, درس میں یہ سب روشنی ڈال چکا ہوں کرسی بمینا علم کرسی بمینا قدرت اس کی قدرت وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں اس کا علم وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں کرسی بمینا اقتدار کرسی بہ تخت تاخت کرسی ب غلبہ کرسی ب مینا سلطنت کرسی کا مطلب ہوتا ہے قوت طاقت جس طرح کہنے والے نے کہا تھا میں کمزور ہو سکتا ہوں میری کرسی کمزور ہو نہیں ہو سکتی کرسی ب مینا اقتدار کرسی ب مینا کرسی ب طاقت اللہ نے فرمایا بس یہ کرسی یہ تمہاری کرسیاں کیا ہیں میری کرسی اتنی مضبوط ہے کہ میری کرسی کے سامنے سات زمینوں اور سات آسمانوں کو بچھا دیا جائے تو وہ زمینوں آسمان میری کرسی کے مقابلے میں اس طرح لگیں جس طرح انگوٹھی پڑی ہوتی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے اتنی وسیع ہے میری کرسی میری قدرت میرا علم میری سلطنت میرا غلبہ وسیع ہے میں نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا وزیر اعظم کو ضرورت پڑتی ہے مشیروں کی وزیر اعظم کو ضرورت پڑتی ہے وزیروں کی وزیر اعظم کو ضرورت پڑتی ہے معامل کی وہ معامل بناتا ہے وہ اپنے وزیر بناتا ہے وہ اپنے مشیر بناتا ہے کہ وہ فلاں علاقہ تیرے سپرد فلاں علاقہ تیرے سپرد فلاں صوبہ تیرے سپرد فلا صوبہ تیرے سکن اللہ نے فرمایا مجھے وزیر و مشیر بنانے کی ضرورت نہیں میری حکومت نے تو پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے میری حکومت نے تو پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے بلا یود ہوں ہفسو ہوما بہبل علی عظیم بلا یود ہوں جب سے زمین و آسمان کو بنایا اور زمین پر میں نے کائنات کو پیدا کیا میں زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہوں آج تک مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی میں تھکا نہیں ہوں میں تھکا نہیں ہوں اور عبادت کے لائق وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور پھر کبھی تھکا نہ ہو حفاظت کرنے والا ہو اس پر تھکاوٹ کے آثار نہ آئیں وہ ہے و پکار کے لائے باہو علیو ال بلندو بالا کس سے شریکوں سے الو بالا کس سے کہ کوئی بندہ اس کی سفتوں کی انتہا کر سکے اس کی پوری سطح بیان کر سکے نہیں کوئی بندہ اس کی سطح بیان کر سکتا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو کہا ہے العظیم وہ عظمت والا ہے العظیم ہو عظیم بمینا مزم وہ بڑا موظم ہے وہ بڑا عظمت والا ہے ساری کائنات حقیر ہے اور وہ کیا ہے عظیم ہے ساری کائنات زیردست اور وہ کیا ہے زبردست ہے بہو علی عظیم میرے بھائیو آیت القرسی کی ابتدا میں تین گھنٹے مکمل ہو گئے اور اب زیادہ آپ کو تن نہیں کرتے آیت السی کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا اللہ لا الہ الا ہو میرے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں میرے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں یہ دعویٰ پیش کیا اور اس کو سات اکلی دلیلوں سے اللہ نے کیا کیا ثابت کیا ہے اس دعوے کو اللہ نے ثابت کیا اس دعوے کو اللہ نے وعدے کیا اور دلائل دے کر اللہ نے لوگوں کو سمجھایا اے لوگوں یہ اکلی دلائل تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں الہ بننے کے لائق ہے معبود حقیقی اور مسدود حقیقی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف کون ہے اللہ میرے بھائیو ذرا ایک منٹ میری بات سن کے جانا جو جا رہے ہیں وہ بھی ذرا کہہ اچھا رہے ہیں بھائی ایک منٹ آخر میں ایک میری گزارش دیکھیں یہ درس قرآن ہے ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے آج تو وہ رنگ نہیں پیدا ہو سکا یہ تین سو قرآن یہاں رکھے ہوتے ہیں تین سو قرآن کھلے ہوتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں میں نے معاویہ مسجد میں یہ درخت شروع کیا مسئلہ الہ میں نے شروع کیا لا الہ چالیس درخت دیے پھر میں نے اٹھارہ بلاک میں پچھلے سال شروع کیا سورت فاتحہ شروع کی اور سورت فاتحہ پر چالیس درخت دی اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی شروع کی اللہ کے فضل و کرم سے آیت الکرسی کا آج چالیسواں درس تھا ایک سو بیس درس ان تین موضوعات پر پورے ہو چکے ہیں درمیان میں دو درس ہم نے زائد دیے ایک رمضان المبارک کی فضیلت پر ایک یا ناس او بدو رب پر کل اب تک ایک سو بائیس درس ہو چکے ہیں ایک سو بائیس درس ہو چکے ہیں اور یہ ایک سو بائیس درس جو ہیں اس کی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے ریکارڈ پہ ان کی قسطیں آپ کو مل سکتی ہیں مکمل ایک سو بیس درخت میرا خیال یہ ہے یہ تقریریں اور یہ جلسے اور یہ کانفرنسیں اور یہ نعرہ بازیاں اور یہ ہلہ گلا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فائدہ ہمیں قرآن کے درد سے ہوا ہے جلسوں میں وہ فائدہ نہیں نعروں میں وہ فائدہ نہیں ہے اس سے تو کایا پلٹ گئی ہے یہ لوگوں کی غذا ہے یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے یہ نصیحت ہے یہ رحمت ہے یہ ہدایت ہے اس سے دلوں کو نور ملتا ہے قرآن سے دلوں کو نور ملتا ہے اب ہم اگلے جمعے پہ درد شروع کریں گے جس کے لیے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب تک تو ہم نے درست دیے ایک صورت ہم نے لے لی اس پر ہم لگاتار کس طبار ہم نے کس طوار شروع کیا اب اگلے درخت متفرقات متفرق ہوں گے مثلا سود پڑتا نماز روزہ حج زکات پورا تولنا یہ ان موضوعات پر ہم درس لیں گے اللہ کے حقوق ہم نے ایک سو بیس درسوں میں بیان کیے یہ اللہ کے یہ کہنا عبادت کے لائق کون ہے اللہ کون ہے اللہ کے حق پر ایک سو بائیس درس ہم نے دیے اللہ کی توحید پر اللہ کی الوحیت پر اللہ کی عبادت پر اب ہم حقوق العباد کی طرف آئیں گے حقوق العباد میں پہلا درجہ ہے والدین کا حقوق الباد میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے بولیے یہ اگلا درس انشاءاللہ اللہ حقوق الوالدین پہ ہوگا والدین کے کی حق کیا والد کا اولاد پر حق کیا ہے اگلا درس ہم اس پر دیں گے میرا آپ سے ارد کرنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو ہمارا یہ رنگ پسند آیا ہے اگر آج آپ کو لذت محسوس ہوئی ہے اگر آج آپ نے حق اٹھایا ہے اگر آج آپ کو دل میں قرآن کی شوق پیدا ہوئی ہے تو صرف آپ خود تشریف نہیں لائیں گے آپ اس درس کے لیے اپنے دوستوں کو بھی دعوت بھائی ہفتے کے بعد ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرنا بڑی بات ہے دنیا کے دھندوں میں آٹھ دن لگاتے ہو اللہ کے قرآن کے لیے ایک گھنٹہ ایک ہفتے میں نہیں دے سکتے ہو جو نئے لوگ آئے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا پرانے ساتھیوں سے کہوں گا آگے اس دعوت کو لے کے چلیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس درس میں شامل ہو سکیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ سکے ایک بات میں نے جمعے پہ بھی کہی آج پھر میں وہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہر سنجیدہ آدمی کو جو ملک